ہاں جی سورت شولہ ہامی شولہ اس مقابلے کا تصویر نبی لہو فی الارض یہ مضمون تمام انبیاء کی طرف وہی کیا گیا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی کرتے چلے آ رہے ہیں ماضی استمراری کے معنی کے ساتھ مظاہرے ہیں آپ سے پہلے بھی اور آپ کی طرف بھی وہی کرتا جنا رہا ہے اللہ عزیزی اللہ جو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ مضمون ہم نے آپ کی طرف بھی اور پہلے آپ کے رسولوں کی طرف بھی کیا کہ لہو مافت لحمد علی الزیز تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہی ہے کیوں سب سے بلند ذات وہی ہے اور سب سے مرتبہ والی بلند ذات بھی وہی ہے لوگ جو یہ اس مسئلے کے خلاف کہتے ہیں نا وہ اتنے بد بات ہیں کہ آسمان بھی پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے تو یافتر نافو کے ہن جب یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا ول ملا تو اور فرشتے جو ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے بڑے بے حیا لوگ ہیں کہ اللہ مالک کے خلاف یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یہ سب بھی ہو نہ غیر بھی ہو یا سب فیرون لمن فل فی سے جو خالص معاہدے ان کے لیے خاص دعا بھی کرتے ہیں فرشتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ اللہ کا فرمان و ضرور مان رہے ہیں اللہ انہر غفور رحیم خبردار اگر اس بدگوئی سے وہ تو کر لیں تو اللہ باپ بھی کرے گا ولزینتخو منظور ہی اولیاء جنہوں نے اللہ کے بغیر اور سرپرست بنا لیے ہیں اللہ حافظ اللہ ہی ہے جو نگران ہے اوپر ان کے تو آپ ان پہ تعینات نہیں ہے انہوں نے اپنا کام بگاڑ دیا ہے آپ ان کی بگڑی بنانے والے نہیں ہیں وقت کا یوں ہی وہی کرتے آئے ہیں ہم آپ کی طرف اور اب بھی کر رہے ہیں قرآن کی جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم امل قرا تمام بستیوں کی ماں اور اصل مکے والوں کو اور ان کے چفیر والوں کو ڈرائے اور ڈرائے اس دن جس دن تمام کائنات نے اکٹھا ہونا ہے اس دن میں شاق کوئی نہیں ایک فریق جنت میں جائے گا ایک فریق جہنم میں جائے گا درمیان والے تو کوئی چیز نہیں نا لوگ جو کہتے ہیں کہ کئی آدمی ہوں گے وہ جہنم میں جا کے عذاب بھگت کے پھر کچھ عرصہ کے بعد کہاں جائیں گے بہشت میں یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ فریق تو دو ہی ذکر ہو رہے ہیں ایک جنت کا اور ایک جہل تو فریق ہوں گے درمیان والا کوئی فریق نہیں ہوگا فلو شاہ اللہ ہو اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمام کو ایک جماعت بنا دیتا لیکن جبری ایمان منظور نہیں لیکن داخل کرے گا جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں اور جو سالم لوگ ہیں ان کا تو کوئی متولی اور امدادی بھی نہیں ہوگا ام من ہی اولیاء کیا گھر لیے ہیں انہوں نے اللہ کے بغیر اولیا سرپرست اتخاضہ یتخذو وہاں ہوتا ہے جہاں بنیاد نہ ہو گرنت دین ہو وہاں اتخاذ کا لفظ ہوتا ہے یہاں بھی کلام عرب میں اتخاضہ یتخو اتخاض الفت خزون جہاں یہ باب استعمال ہوتا ہے وہاں حقیقت نہیں ہوتی وہاں گڑا ہوا دین ہوتا ہے لوگوں نے سرپرست کر لیے فلاح ہولی حالانکہ اللہ ہی سرپرست ہے وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو ہر چیز پہ قادر ہوئی ہے مختلف تم جو کچھ تم اختلاف کر رہے ہو اے میرے رسول مشرقین کے ساتھ پر فیصلہ اس کا اللہ کی طرف ہوگا اللہ ربی تو کہہ دے میرا پیغمبر یہ ہے اللہ جو رب ہے میرا فکر الحت تبکل تو یہ بھی کہے کہ میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں وہ لہ ان اور اسی کی طرف جھک, جھک جھک جاتا ہوں کیوں چیر کر نئے سرے سے آسمانوں زمینوں کو بنانے والا ہے اور بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے جوڑے ومن انام ازوا جن ڈر و چار پاؤں سے بھی اللہ پاک نے جوڑے بنائے ہیں یا ذرا حکم فی پھیلا دیتا ہے بیچ اس کے لم اس نہیں شیون نہیں ہے کوئی سانیہ اس کا ہم سر کم اس کاف سانے سانے ساری کائنات کا انتظام کرنے والا سانے اس سانے جیسا کوئی بھی نہیں وہ بس سمجھو کسی وہی سننے والا ہے دیکھنے والا اسی کے لیے اختیارات اور آسمان و زمینوں کے کھلا کرتا ہے رسک جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ان ہو گئے کو نشہین اگر یہ کہیں نا کہ یہ تو نیا دین ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں شرع مین من ہے شروع کیا ہے اللہ نے تمہارا دین وہ دین ہے جس کی وصیت نوبل السلام کو کی گئی تھی اور خاص طور پر وہاں تفصیلیاں یعنی خاص طور پہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے رما بسینہ بھی ابراہیم اور جس دین کی وسیعت ہم نے ابراہیم کو کی موسا کو کی عیسی کو کی، سارے کے سارے جتنے انبیاء ہیں نا سب کو ہم نے کہا عقیب الدین یہ دین خالص اللہ کی پکار والا دین جو ہے عقیم و اس کو قائم رکھو اس کے اندر برائی نہ ہو ولافر کوفی اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ جاؤ مشرقوں کی طرح یہ عادت مشرقین کی ہے کہ کوئی کسی فرقہ کا بن جائے کوئی کسی فرقہ کا بن جائے نہ ایک اللہ کی پکار کا دین وہ سارے مل کے کٹھے قائم رکھو کب اور علل مشرقین بہت بھاری گزرتا ہے مشرقین پر وہ مسئلہ جو تو بلاتا ہے ان کو طرف ہو سکے وہ بلاتا ہے کہ او اللہ صرف اللہ کو پکارو اور کوئی نہ اللہ شاہ اور اگر یہ کہے کوئی کہ تو کس طرح رسول بن گیا تو رسول بننا بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ ہی چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس کو چکا ہوا دیکھتا ہے وما تفر پہلے لوگ میں کیوں اختلاف کرتے رہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹ پھوٹ گئے لوگ مگر بعد اس کے کے کہ ان کے پاس علم تو آ گیا تھا مگر ایک دوسرے کی جد زد و جدی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا بگاوت ایک دوسرے ایک دوسرے پر چرائی کرتے تھے اتیس یوہار اور بتیس جس طرح شان جو ہے سان کو برداشت نہیں کرتا اسی طرح مشرق مشرق کو بھی برداشت نہیں کرتے ولا اللہ کرے متن سبقت میں کا اور اگر اللہ کا بول جو ہے پہلے گزر نہ چکا ہوتا الہ عجل مسمہ کے ایک مدت تک یہ اختلاف چلتا رہے گا تو لکن اللہ ان کا دھندا سارا ختم کر دیتا عسل اُو کتاب اور پھر جن لوگوں کو کتاب ورثے میں ملی تھی وہ بھی ایسے بے ایمان لفی شک کے منہ مریب وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں جو شک خود خل خلجان ڈالنے والا فن ظال آپ کو یہ قرآن پاک والا حکم جو ملا ہے نا آپ کے لیے سپے شریعے کہہ رہے ہیں فب زال چاہیے کہ آپ اسی کتاب مقدس کے ذریعے دعوت دیں اور کوئی ذریعہ نہیں مستقم اور ڈٹ جاؤ کما عمرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا یہی صورتیں ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شید پتنی صورت بود و اور اس کی دوسری بہنیں ہیں جو سوتے اس نے مجھے بڈھا کر دیا ہے جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ ڈٹ جا موت کی ما امیرتا بلا تب تک بھی آپ ڈٹ جائیں کا تتب لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا وہ لوگ لوگ عوام تو نہیں مجلک مولوی ہے پیر ہیں وزیر ہیں صدر ہیں کسی کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام کائنات کو میری خاطر اپنا مخالف بنا لے میری کتاب کو نہیں چھوڑنا وکلآ من تو انضل اللہ میں کتابیں اور فرما دیں میں تو مان گیا ہوں جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور مجھے یہ حکم ہے لے نکوم تمہاری خواہش پا خواہشات پر نہ چلوں بلکہ عدالت اور انصاف کروں عدالت کا مسئلہ یہی ہے کہ صرف اکیلے اللہ کو پکارا جائے اس پہ چلو اللہ اور رب و ربکم و میرا ہی صرف پرورزی بار نہیں ہے تمہارا بھی ہے اب تمہاری مرضی تم اعمال کرو اپنی مرضی کے ساتھ میں اپنا اعمال کر رہا ہوں لاہو میرے اور تمہارے درمیان کو جھگڑے کی بات نہیں ہے اللہ ہو بیننا اللہ ہو بیننا اللہ ہی ہمارے درمیان ایک دن ضرور اکٹھا کرے گا وہ لہ اس لیے اللہ اٹھ کے جانا ہوگا اللہ جو نشرقین کی شبہات کا جواب ہے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں بات اس کے کہ اللہ کی توحید قبول بھی کر لی گئی ہے حجت ان کا جھگڑا جو ہے یہ صرف باطل ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور عذاب سخت بھی ہوگا جب یہ ایک دفعہ دلائل کے ساتھ مسئلہ مانا جا چکا ہے اب یوں یا اس کے سامنے کرنا تو یہ سرا باطل پرستی ہے اللہ انزل کتاب بال اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے تو بالحق حق کے ظاہر کرنے کے لیے یعنی حق کو باطل کے درمیان اللہ نے قرآن کو میزان بنایا ترازو بنایا لال سات قریب ہونا آپ کو تو پتا نہیں کہ قیامت قریب ہے یس تاج نظین جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں لا یو منو نہ بل کیا حق وزی نہ آ منو جو لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ ڈرتے رہ جاتے ہیں کاپتے ہیں اس قیامت سے اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً حق ہے اللہ ان الزین خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں مراد کا معنی شک کرنا بھی ہوتا ہے اور لڑائی کرنا بھی جو قیامت کے معاملے میں شک کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں وہ کلم کھلی دور کی گمراہی میں اللہ لطیف بے لطیفے اللہ ہی حقیقت جاننے والا ہے اپنے بندوں کی یلز ومین جس کو چاہتا ہے ان کو رزق دیتا ہے وہ وبھی جو وہ مضبوط ٹھوس اور زبردست ہے منکانہ یوری ہر سل جو شخص آخرت کی آبادی چاہتا ہے نصیب لہوفی ہر صحیح اس کی آبادی کو ہم اور زیادہ بڑھا دیں اور جو دنیا کی آبادی چاہتا ہے اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے آخرت میں اس بد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ہم شرا کا ہم نے تو کہا ہے نا کہ شارانہ کم دین ماوسا بھی ہی نو تمام انبیاء اور آپ کو اس مسئلے کی وحی کی گئی ہے اب ان سے پوچھتے ہیں کہ غیر اللہ کا کہ و پکار والا دین یہ تمہیں کس نے دیا ہے امن ہم شروکا اور شرا کیا تمہارے کئی شروخا ہیں جنہوں نے یہ دین تمہارے لیے واضح کر دیا ہے معلوم یا جس کی اللہ نے اجازت بھی نہیں دی وے مت الفصلے اگر قیامت والی فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کو تباہ کر دیا ہوتا اللہ کھولیا میں اور ظالم جو ہیں ان کے لیے عذاب بہت دردناک ہے آپ دیکھیں گے نا ظالموں کو مشق کی کانپ رہے ہوں گے مما کا سبو اپنے کمائی کی وجہ سے حالانکہ وہ کمائی ضرور ان کو لے ڈوبے گی واقع ان میں ہے اب وہ لوگ جو ایماندار ہیں عمل اچھے کیے ہیں وہ باغات میں ہوں گے بہترین باغات لحما یشاہ درب من کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے رب کے پاس ہوگا شر اللہ یہی کامیابی والا دین ہے جس کی اللہ پاک خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ ایمان لا اور عمل اچھے کریں کل کو ملائے حجرم میں نہیں مانگتا تم سے اوپر اس کے کوئی مزدوری ابد تخل قربا مگر صرف یہ مانگتا ہوں کہ تمہاری اور میری آپس میں رشتہ داری تو ہے اس رشتہ داری کا اور انسانی حق طلب کرتا ہوں بعض کہتے ہیں نا سیے بھی کہتے ہیں اور کئی سنے بھی کہتے ہیں المبدت پھر قربا جو نبی پاک کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق مجھ پر ہے اگر یہ لفظ ہوتا تو پھر المبت پھر قربا نہ ہوتا ہوتا میں مانگتا ہوں تو صرف اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں یہ ہے یعنی ہماری رشتہ داری جو ہے انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم کچھ حیا کرو اور شرم کرو ہماری تمہاری رشتہ داری تو ہے نا اس حیا کی وجہ سے مسئلہ مانتاؤ وہ میں يَقْتَرِفْ حَسَنَةً حسنا کا جو کمائی کرتا ہے نا اچھائی کی نزد لہو فی حسنہ ہم ان کے لیے خوبصورتی اور بڑھا دیتے ہیں ان اللہ غفور شکور ہم یقول و نفترا یہ نام مرد پھر بھونکتے ہیں کہ اللہ پر محمد نے جھوٹ بھر لیا ہے حالانکہ یہ کتنی بے بےتھی بات ہے اگر اللہ چاہے تو یک تم اللہ تو یکم تیرے دل پر ٹھپا ایسا مار دیں اللہ کریم کہ تم اس کی بات سمجھ بھی نہ سکو یکم اللہ کلب اللہ کی مرضی اگر بن جائے تو آپ کے دل کو بند سیل بند کر دے آپ کو سمجھی کوئی بات نہ آئے اور وہ آپ کی بات سمجھ بھی نہ سکیں وہیم ہل نہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو میدان میں اپنے کمال کے ساتھ ثابت کرتا ہے بے کل ماتے ان نو علیم وزات وہ ایجاد تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کر دیتا ہے چھوٹی موٹی غلطیوں سے وہ تفا لول اور وہی جانتا ہے جو کوئی تم کام کرتے ہودین عامو اللہ تو بھی جی کر کے ان کی بات مان لیتا ہے جو ایماندار عمل اچھے کریں اور پھر بڑھا دیتا ہے ان کو اپنا فضل دے کر کا پھر ان لم عذاب ان شدید مارے گئے تو کافر پھر مارے گئے جن کے لیے عذاب بڑا سخت ہوگا اب پھر یہ ہے کہ کوئی اگر بکواس کرے کہ سارے لوگوں کو مالدار کیوں نہیں کر دیا اللہ نے یہ مغحد لوگ ہیں یہ اکثر بیچارے پھوکے ہوتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے کہ ان پر خرچ کرو اگر یہ بات سچی ہوتی اگر مسئلہ سچا ہوتا تو یہ بھوکے جو مرتے ان کو تو بہت بڑا مندار ہونا چاہیے تھا اللہ فرماتا ہے اگر کھلا کر دیتا اللہ رزق تمام بندوں کے لیے تو لپاؤ فلا دے تو یہ طوفان مچا دیتے زمین میں تخریب کاری کا حالانکہ جو نظروں کی قدر اتارتا ہے برض کی منظوری اپنے اندازے سے جیتنی چاہتا ہے کیوں؟ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے من بعد ما تو وہی ذات ہے جو اتارتا ہے پانی بارش کا اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں وہ انشر رحمت ہو پھر پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو کیوں وہی جو سرپاست ہوا ستوت ایسے ہاتھ ہوا اللہ کی توحید کی آیات میں سے یہ بھی ہے اللہ نے آسمان بنایا ہے زمین بنایا ہے ہما بس صفی ہما مندا اور جو پھیلا دیا ہے اللہ نے دونوں زمین آسمان کے درمیان ڈور ڈنگر جانور وہ والا جمع ہم کو قیامت میں ان کے کٹھے کرنے پر بھی قادر ہے جب چاہے گا ماں مصیبت مصیبتیں۔ جو کچھ پہنچتی ہے نا آپ کو مصیبت فق ماں کا سب بتائے جی کم اصل میں غلطی آپ کی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی غلطی بہانہ بن جاتی ہے تب آ کے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر ایسی مصیبت آپ کی ترقی کا باعث بنتی ہے نقصان نہیں دیتی بھیا فون کثیر اور اکثر تمہاری غلطیوں سے اللہ ویسے بھی درگز ہوتا رہ جاتا ہے اس غلطی کو پکڑتا ہے جس غلطی کی سزا دینے میں تمہاری اصلاح ہو جائے وہ تم بے مجز اللہ کو تھکا دینے والے کوئی بھی نہیں دنیا میں وما اللہ کو مندور اللہ آخر کار اللہ کے بغیر تمہارا کوئی متولی کار نہیں ہونا اور نہ کو مددگار ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں نا سمندر میں کل آلام مصر پہاڑوں کے اور وہ تر پہاڑ چلتا چلا آ رہا انگ شاہ اس کے نردی اگر چاہے اللہ تو روک دے ٹھہرا دے ہوا سخت کو فیاد اللہ ہو جائیں وہ کشتیاں ٹھہری رہیں پانی کی پیٹ پر چلانے والا کون ہوگا تل کلبار شکور اس کے اندر بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ہر ایسے آدمی واقع جو سب بار ٹھنڈے دل سے سوچنے والا ہے شکورن اور قدر دان ہے حق کا اور یوگنا یا اللہ سرے سے تباہ کر دے ان کو جو کو جو کم کر رہے ہیں ان کی کمائی کو دیکھیں تو کشتیوں کو دریا کے اندر ہی غرق کر دے کا اور کافی ان کے کردار کو دیکھ کر بھی اللہ در حضور کر جاتا ہے اور یہ جو اللہ کا تصرف ہے یہ اللہ کیوں تصرف کرتا ہے جان لیتے ہیں وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں ہماری آیات میں جب اللہ ان کو تباہ کرنے لگے تو ماں نہ مہیس وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں وہ ماں اونٹی تم شعین جو کچھ تم دیے گئے ہو نا یہ سارا دنیا کا ناز نکھرا نہ نہیں وہ متا اور حیاتی یہ چند روزہ نفع ہے ماہ خیر جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے وہ اب کا اور باقی رہنے والا ہے ختم ہونے والا نہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکر کرتے ہیں وظین یجتا نبونا دوسری صفت ان کی یہ ہے ایک تو توکر کرتے ہیں دوسرا بچ کے رہتے ہیں بڑے گناہوں سے ولفوا اور بالکل ننگی بے حیائی سے ویسا ماں غازیبو اور جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں تم یغفرون پھر پھر در درگزر بھی کر دیتے ہیں دبا جاتے ہیں گناہوں کو ملزین چوتھے نمبر پہ جو اللہ کے ہر معاملے میں جی جی کر کے قبول کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں وہ امر ہوں شورا اور معاملہ آپس کا آپس میں مشورہ کر کے کرتے ہیں اکیلا اکیلا نہیں اپنی جگہ پہ سوچتا امن معرض نہ ہوم یون جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں پھر یہاں ختم نہیں بلکہ جس وقت ان کو کوئی مخالفت پہنچے ہم یون وہ ضرور اس کا بدلہ لیتے ہیں تاکہ دین آپ کا مغلوب نہ ہو وجزا اور سجیتن سجیتن مصرحا اگر کوئی کہے کہ وہ بدلہ کیوں لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے کرنے کی تو نہیں ہوتا فمان فا جو شخص درگزر کر دے وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے بجائے انتقام لینے کے اپنی اصلاح کی فکر کرے فجر ہو اللہ اس کا انعام اللہ کے پاس میں ہے ان نولا جو حب وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ایک بات اور بھی سن لو البتہ وہ آدمی جو انتقام لے ظلم کے بعد اس پر کوئی ظلم کرے اور ظلم کے دفاع کے لیے وہ انتقام لے فولا کا پس وہ بندے ایسے ہیں کہ جن پر چڑھائی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ان کو اللہ نے حق دیا ہے کہ تم پر زیادتی کی گئی ہو جو جواب دو ان نم چرائی کرنے کا مخالفت کرنے کا راستہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ یب ہو رکھے لگ اور تلاش کرتے ہیں زمین میں تیر پن نا حق اللہ کلم عذاب العلیم ان کے لیے عذاب درد ناک ٹھیک سن لو جو صبر کر جائے وغیرہ درگزر کر جائے یہ تو بڑے کتی معاملات میں سے ہے نا ان ذالک لمن ازمل ہو یہ کتی معاملات میں سے جس کو اللہ تعالیٰ زریل کر دے فمال من ولی من ماد اللہ کے بعد پھر کون ہے جو اس کا دوست بنے یا مختار بنے وہ طرز دیکھے گا تو ظالموں کو جب دیکھیں گے نا عذاب کو کیا کہیں گے ہر مرد منصفین اس عذاب کے ٹلنے کی کوئی تجویز ہے تاہم یو رزون علیہ دیکھے گا تو ان کو وہ پیش کیے جائیں گے جہنم پہ ہاں شہین امن ظول بالکل ذلت کی وجہ سے نیچے گرے ہوں گے یون تفی کاڑے چور کی طرح وہ دیکھیں گے ایک آنکھ کے کنارے سے وقال الدین آ اس وقت ایماندار بول اٹھیں گے ان کو دیکھ کر کہیں گے ہاں خسارے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا اللہ ثالمین عذاب مقیم خبردار ظالم اس عذاب میں ہیں گے جو عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا مکان الحمن اولیا کوئی ان کا سر پرست نہیں ہوگا جو ان کی امداد کرے اللہ کے بغیر جس کو اللہ ذلیل کر دے فمال شبیر اس کے لیے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ایمانداروں اس تجیبول رب کو تم لگے رہو ہمیشہ اپنے رب کو جی جی کرنے میں پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن جو دن اللہ کی پکڑ سے واپس کرنے والا کوئی نہ ہوگا من ملکین اور تمہارے سر چھپانے کی جگہ بھی کوئی نہ ہوگی وہ ملکم بن نکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے تمہاری طرف سے لڑنے والا بن نکیل فہرن آرزو اگر وہ اراد کر جائیں تو میرے پیغم پر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں نہیں بھیجے ہم نے آپ کو اوپر ان کی نگران کنٹرولر نہیں ہے آپ آپ پر اسے تبلیغ کرنا پڑتے وہ انکرل انسان اور ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی فرحت آزادی فرحت ہوا بڑا ڈٹ ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اس کی کمائی کی وجہ سے فہ نل انسان کفور تو پھر یہ انسان اتنا پورا نہ ہے کہ پھر کہنے لگ جاتا ہے جناب بات یہ ہے ہم نے حضرت دی کی گیارہویں ندی تھی ان تین حالات میں تو کوئی پیغمبر قطن کسی وقت کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بکارا کرو اور مجھے بلایا کرو ان علی حکیم حکیم ہے تو کزا کا روح من امرنا ہمیشہ مسلسل ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں کہ وہی کرتے ہیں آپ کی طرف روحن روح کی عبادت کا مغز جو ہے وہ روح وہ ہے اللہ کی شور و پکار ہم آپ کی طرف کرتے ہیں اور من امرنا ہمارے اپنے حکم سے ہوتا ہے ماں کون تو تدریمن کتاب نہیں تھا تو اے میرے کہ جان لیتا کہ کیا چیز کتاب ہوتی ہے اور نہ تو یہ جانتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے نہ کتاب جانتا تھا نہ ایمان جانتا تھا کتاب سے مراد یا کتاب اللہ یا کتاب سے مراد لکھنے کی طاقت آپ نہیں جانتے تھے کہ وہ لکھنا کیسے ہوتا ہے یا کتاب کیسے ہوتی ہے اور نہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے لیکن بنا دیا ہم نے اس قرآن کو نور جو ہدایت کرتے ہیں اس نور کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وہ ان نقل اراثرات مستقیم اور آپ دکھاتے ہیں راستہ مستقیم کی طرف راستہ لتاح یعنی راستہ اس اللہ کا جس کا سب کچھ ہے زمین و آسمان میں اللہ تصیر العمور خبردار اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے حامد قسم ہے کتاب کی جو روشن کتاب ہے اب اس کا جواب تو ضرور ہوگا قسم کا